اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوصیلہ واجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ایمان والو عدلہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ اندللہ دین کفروا لو ان مافل اور مَ الفتدو بہی بن اذابی قیامہ ما تو قبلا من ہوں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ان کے لیے ہو جائے اور اس کے مثل بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت والے دن کے عذاب کے بدلے میں فریے کے طور پر دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ العلیم اور ان کے لیے دردناک آذاب ہے, ہے وسیلے سے مراد وہ وسیلہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے نیک اعمال کا وسیلہ نیک سالے لوگوں کا وسیلہ یعنی ان سے دعا کروائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ یہ وسیلہ مراد ہے <تصفح> یوریدون افروجو منہا و ماہم بخار جین منہا وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں والم عذاب مقیم اور ان کے لیے قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے وہ صارف و صارفہ تو فخ دیا ہوں ما جا ام دما کا صبا نقالم من اللہ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا نہ من اللہ اور اللہ کی طرف سے عبرت کے لئے ہے عبرت کے طور پر ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی خوب غالب کمال حکمت والا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واسلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم تو جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ مُلْكُ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یقیناََ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی یو ادب یا شاہ او فرمین یا سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اللہ اللہ الشین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا یو ہر رسول اللہ حضن کلینار اے رسول آپ کو ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا کفر میں آگے بڑھنا غم زدہ نہ کر دے جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے منہوں کے ساتھ لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہوئے اور ان لوگوں میں سے جو یہ ہوئے سمعون عمین سمعون لقوم عمین وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے لم توک جو آپ کے پاس نہیں آتے یہ اگر کو کاری ممی مادی ہی وہ بات کو اس کی جگہوں سے پھیرتے ہیں اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں یہ فول او نہ انتی تم ہاضا فدو ہو و تو حضر ہو وہ کہتے ہیں اگر تم یہ دیے گئے تو یہ لے لو اور اگر تم یہ نہ دیے جاؤ تو اس سے بچو اللہ فتنا طلاً مین اللہ ہی شعیح اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے آپ اللہ سے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اولئیک الذین لم یرد اللہ ان یفہر قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا لہم فی الدنیا غزیون ولہم فی الاخرہ فی عذاب عظیم ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے سمارون علی القرب اکالون لسعد. یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں يَضُرُّوكَ آ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں اعراض کر لیں تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائیں گے وہ ان حکمتا اور اگر آپ فیصلہ کریں فح بَيْنَهُمْ بین تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے ان اللہ یحب المقتسین یقینا اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وكیف يحکمونك وعندهم التوراۃ فيها حکم اللہ اور وہ فیصلہ اپ سے کیسے کرواتے ہیں اپ کو منصف کیسے بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے کہ جس میں اللہ کا حکم ہے ثم يتبلون من بعد ذلك پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں وما کا اور یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں نور ہم نے طورات نازل کی اس میں ہدایت اور نور ہے يحكم من کتاب اللہ علیہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو کہ فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے فلاں اور لہذا لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ولا تشترو بھی آیا خلیلہ اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو یقین کا ملکہ فرون اور جو لوگ جو اللہ کے فیصلے کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا پس وہی لوگ کافر ہیں ہاں اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون کتاب میں نازل کیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو اور دنیا کا مفاد چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کو نہ چھوڑو ایک معنی اس کا پہلے بھی گزر چکا ہے وہاں پہ معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاؤ نہیں جو اللہ نے حق نازل کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو دنیاوی غرض اور مفاد کی خاطر حق کو چھپا نہ لو يحكم انزل اللہ هم اور جو لوگ اللہ کے نادر شدہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا پس وہی لوگ کافر ہیں اس میں ان پر لکھ دیا یعنی کتاب میں کہ اس بارے میں کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے فمن تصدا کا بھی ہی فہ ہوا پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے یعنی کہ قصاص نہ لے مجرم کو مراف کر دے تو معاف کرنے والے کے لیے یہ کام کفارہ ہو جائے گا اور جو جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں اور نوردی وہ خدا معلوم اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی تھی وہ انجیل جو اس سے پہلے تورات تھی یعنی انجیل تورات کی تصدیق کرتی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی ولی كم اہل الجیل بما انزل اللہ فی اور لازم ہے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس انجیل میں نازل کیا ہے ملم یحكم بما انزل الله اللہ كا ام اور جو اللہ کے نازر شدہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ وہی لوگ ظالم ہیں فاسق گناہ گار اور کتاب لہذا آپ اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وَلَا تَتَّبِعْ جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں لک الن کم شراۃ ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے بنا دیا ہے ایک راستہ اور ایک طریقہ کار واحدہ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی مت بنا دیتا ولاکلوفیما آتا کم لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے فس طبیق الخیرات تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو سبقت لے جاؤ اہ مرضی حکم جمی اللہ کے طرف تم سب کا لوٹنا ہے فیون کم بما کم تم فی تخت ہوم تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے وہ بما انزل اللہ اور ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ نے نادل کیا ہے وہ اللہ تب اہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے وہ أَن ما انزل اللہ اور اس بات سے ڈریں کہ کہیں وہ آپ کو فطرے میں نہ مبتلا کر دیں اس چیز میں سے کچھ کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ فإِن تَوَلَّوْا فَأَسْكُرُوا فَيَأْلَمْ تَوْ جان لے انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم اللہ تعالی تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے صدا دے واِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور یقینا لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں اب حکمل جاہلی افغون کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں امن اخصل حکمل قومی یقین اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے یا یادینہ امن الادا تقد الارا اولیا لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ بدم اولیاؤ بد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے یہ باض کے دوست ہیں امیہ تواللہم منکم فانه منهم اور جو انہیں تم میں سے دوست بنائے گا تو یقینا انہی میں سے ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا فقر الذین فی قلوبہم مرض یصارعون فیہم پس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے ذیروں میں کچھ بیماری ہے یسارعون فیہم کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں دلدی کے ساتھ تیدی کے ساتھ ان میں جاتے ہیں یقولون نقشہ انتو سیبانا دائرہ کہتے ہیں کہ ہم درتے ہیں کہیں کوئی ہمیں گردش زمانہ نہ عام پہنچے کوئی چکر نہ آ جائے فعس اللہ وین یعتیب الفتحی او امری من اندیہی تو قریب ہے کہ اللہ پر خطہ لے آئے یہ اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ ف یصبحو علی ما اسررو فی انفسہم نادمین تو جو انہوں نے کیا ہے اپنے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا تھا وہ اس پر پشمان اور نادم ہو جائیں گے و یقول الذین آمنو آھا اولئک الذین اقسمو بالله جحد ایمانہم انہم لمعکم اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں حبی تمال ان کے اعمال ضائع ہو گئے پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے یا اہل ایمان تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا تو انقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت رکھے گا ادلۃ علی المؤمنین اعزهۃ علی الکافرین وہ مومنوں پر بڑے نرم اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے جو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ الأیم وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے و اللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذین, آم والذین آمنوا والذین آمنوا الذين يقیمون الصلاۃ ویاتون الزکات وهم راکعون یقینا تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں فمن یتب الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اور جو کئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنا لے جو ایمان والے ہیں تو یقینا اللہ کا گروہی وہ لوگ ہیں جو غالب آنے والے والا فار وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جن لوگوں نے اہل کتاب اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اور آخروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو اور مذاق بنا لیا اور اور اللہ سے اگر تم مؤمن ہو وَإذا اور جب تم نواز کے لیے پکارتے ہو آدان دیتے ہو تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں لال کبھی اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے بولیا اہل کتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہم سے کس چیز کا انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے aaye اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور یقیناً تم میں سے اکثر فاسق ہیں گناہ ہیں قل کہہ دیجیے مطلوبہ اللہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے بری ہے ملان غالیب علیہ و جالقرا تاحت یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ غسے ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے اور جنہوں نے تاغوت کی عبادت کی اولائکہ شر مکان و عن اس سبیل یہ لوگ مقام و مرتبے کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے برے ہیں زیادہ برے ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جا کم کالو آ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وہ قد اور بالکفر اور وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے وہم قد خراجو بھی ہی اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے اعلم و اور اللہ اس چیز کو بخوبی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں یعنی یہ ظاہری طور پر ایمان ظاہر کرتے ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کفر کی حالت میں اور جب, جاتے ہیں, تو میں ہی ہیں, اور جب جاتے ہیں تو پھر بھی کفر کی حالت میں ہی ہوتے ہیں اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور زیادتی اور سود کھانے کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں تیزی کرتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُنَ وَاللَّحْضَارُ وَانْقَوْلِهُمُ الْإِثْمَى وَأَقْلِهِمُ السُحْقِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے یقیناً جو یہ کیا کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہے اور نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا گیا ہے بند کیا گیا ہے یا باندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے وہ بما ماں کالو اور ان کی بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی بلکہ اللہ کے بلکہ ہاتھ کھلے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کو ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا بَيْنَهُمُ الْعَ... بَيْنَهُمُ إِلَى يوم <القیامة> اور ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت قیامت تک ڈال دیار <اللہ> جب کبھی بھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالی اس کو بجھا دیتا ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے لا تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تخبہ اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے اسے وہ قائم کرتے یعنی اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوتے اس کی پابندی کرتے تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے منہم ہم امت مقتصدہ ان کے اندر ایک میانا ربی والی جماعت ہے وہ قطیر منہ ہم سا عمایہ اور ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی ان کے اعمال برے ہیں یا رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے وہ پہنچا دیجیے ایسا نہ کیا فما بلکہ رسالات رس حالت کو پیغامات کو نہیں پہنچایا وہ اللہ عصم و اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا ان لا دل قوم ال کافرین یقین اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ يَا لَسْتُمْ عَلَى حَتَّى انزل نہیں تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو اس پر پابندی کروز کا جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا فلا تأسا علی القوم الكافرین پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں ان الذین آمنوا والذین حادوا الصابعون والنصارا من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلا خوفن علیہم ولہم یهزنون یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صحبی بدین اور عیسائی ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا تو یقینا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزادہ ہوں گے۔ ولقد اخلنا ميثاق بني اسرائیل اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اورسلنا الیہم رسولا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے کلم ما جاءہم رسول بما لا تهوا انفسہم جب بھی کوئی رسول کے پاس کچھ ایسی بات لے کے آیا جن کو ان کے دل نہ چاہتے تھے ان کی جانیں جسے پسند نہ کرتی تھیں تو فریقن کزبو ایک فریق کو انہوں نے چٹلایا وہ فریقین اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے وہ حسیب اللہ تکون فتنا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا فامو و تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے سمتاب اللہ علیہ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اللہ ان پر مہربان ہوا ثم عمو وصمو کثیر منہم پھر ان میں سے پہت زیادہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے واللہ بصیر مما یعملون اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح بن مریم یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی ہے وقال المسیح یا بن اسرائیل عبدو رب یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی ورباکم اور مسیح عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار یقینا جو اللہ پر شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹکانہ آگ ہے جہنم ہے وَمَالِ الظَّالِمِينَ من انصار۔ اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے امام الہ الا اله واحد اور ایک الہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے و ان لم ينته عَمَّا اور اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے اس چیز سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں لَا يَمَسْتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو یقیناً ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا یہ کہتے ہیں عیسیٰ، مریم اور اللہ ان تینوں میں سے کوئی ایک اللہ ہے ثالث و سلاسہ تین میں سے کوئی تیسرا الہ ہے افلا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَا یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے مل مسیح بن مریم اللہ رسول مسیحب مریم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے وہ اموہ صدیفہ اور ان کی ماں سچی ہے کانا الطعام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اندر دیکھ کئی فنبئی الحم الآیات ہم ان کے لیے نشانیاں کیسے بیان کرتے ہیں آیات کیسے واضح کرتے ہیں پھر دیکھ، کہ یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں کہہ دیجیے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نفے کی مالک خیرہ نقصان کی واہلیم اور اللہ تعالی ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ لیا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں نہ حق غلب نہ کرو ولا تتبعو احواء قوم قدلو قد من قبل اور ایسی قوم کے کی پیروی نہ ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل اور درست راستے سے وہ بھٹک گئے لُعِنَ بِن بَنی اسرائیلَ عَلَى بنی <مرئیم> بنی اسرائیل میں سے وہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اور بن کی زبانی لانت کیے گئے کاند <يَعْتَدُون> یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے کان تنا کر وہ ان برائیوں سے باز نہیں آتے تھے جو وہ کرتے تھے لب يَفْعَلُونَ جو وہ کیا کرتے تھے وہ نہایت ہی برا ہے. تَرَا قَثِيرًا الَّذِينَ <كَفَرُوا> آپ ان میں سے سے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ انفوس تو جو کچھ ان کے ان کے لیے ان کی جانوں نے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے اَن کہ اللہ تعالیٰ ان پر نراض ہوا وفی الغسے ہوا وفی العذاب ہم خالدون اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے والے ہوتے اور اس چیز پر جو, ان کی طرف جو اس نبی پر کی طرف نازل کی گئی ہے مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو یہ ان کو دوست نہ بناتے ولیکن کثیرا منہم فاسقون لیکن ان میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں لَتَجْدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَىٰ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لئے سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے آپ یہودیوں کو پائیں گے اور ان لوگوں کو جو مشرق ہیں یعنی یہودی اور مشرک اہل ایمان کے سب سے سخت دشمن ہیں ولا تجنب احمد اللہ دینا دینا کالا نہ سارا اور البتہ آپ مبتت اور محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اہل ایمان کے لیے زیادہ قریب پائیں گے یعنی جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں اور مشرقوں کی نسبت پھر بھی مسلمانوں کے کچھ خیر خواب ہو سکتے ہیں یہ تقابلی جائزه ہے ویسے تو عیسائی بھی خیر خواہ نہیں لیکن یہودیوں کی نسبت ہاں دو بروں میں سے یہ چھوٹے برے ذالک بیان ان منہم قصی سینا و رهبانا وانہم لا یستكبرون یہ اس لیے کہ یقینا ان میں سے علماء ہیں اور راہب ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے و اذا سبعوا بعنذرا الى الرسول ترى اعنهم تفیض من الدمع مما اراتوا من الحق اور جب یہ عیسائی لوگ وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے رب ہم ایمان لے آئے لہذا ہمیں بھی شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے مالانا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں وانتم تمنون يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اور ہم یہ تمنا نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح قوم کے ساتھ داخل کرے فاعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وذالک جزاء المرسلین اور نیکی کرنے والوں کی جزا یہی ہے اللہ دینا کفارو کرتی نا الاب الجیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا یہی لوگ جہنم والے ہیں